رہنام کے مطابق یہ ان من جہاں علی حضرت شاہی فقال زفر منه الله لا يجوز لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكاً ومتملكاً كما في الغيره إلا أن الشافعي رغمه الله يقول في الولي ضرورة فن لأنه لا يتظلّه في ولا ضرورة في الوصف فلما أن التوكيل في النكاح معذر وصفير والثمان في الحقوق بدون التعبير چچا کے بیٹے کے لیے وہ دہن کا نکاح. اپنے پتا جائز جائز نے مرد کو اپنے نکاح کرنے کی اجازت دے دی, دی. دی حضرت شامل اور اس نے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا ان حضرات کی دونوں ٹیموں نے ایک ہی آدمی اس کا مملک اور متملک ہونا یہ ممکن نہیں ہے, البعی جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی شخص مملک اور متمل مالک بنانے والا بھی ہو مملک اور متملک خود مالک بننے والا بھی ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ادلا ضرور البتہ منشا رحمۃ اللہ علیہ ولی میں ضرورتیں اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں رایتا ہوں ہوں اس ہوگی کہ ولی کے علاوہ کوئی اس کا بارے نہیں ہوتا فلا ضرورت ہے اور وکیل میں ایسی ضرورت نہیں ہے ہمارے دلی یہ و معاور کہ وکیل نکاح میں معاور اور سفید یعنی ترجمان کی حیثیت ہوتی ہے وہ سرجمانی کر رہا ہوتا ہے تمام اور تمام پھر حقوق سے اور سامان ہو ی روک لینا منافعات وغیرہ یہ حقوق میں ہیں تعبیر میں نہیں تعبیر کا مطلب ترجمانی کے اندر نہیں ہوتے ملا کر یہ حقوق اور طرح کی طرف حقوق بھی نہیں لوٹتے خلاف وہاں سے وکیل کی طرف حقوق لوٹتے ہیں یہ اللہ وہ کیونکہ وہاں پہ وہ خود حاضر ہو کر معاملات کر رہا ہوتا ہے یہاں تک حقوق اور جب ایک انسان دونوں طرف کا والی بن جائے یعنی جہاز و قبول کا تو قبول شترائن تو آدمی کا یہ کہنا دونوں شطروں کو دونوں حصوں کو مکمل ہوگا بلاقول یہاں سے قبول کی ضرورت پیش نہیں آئے گی دیکھیے اچھا یہاں پہ ذکر کر دیا دو مسئلے ذکر دی کیے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر چچا زاد بھائی جو ہے چچا کا دہر وہ اپنی کسی چچا زاد ذہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح جائز ہے یا پسند ہیں یا نکاح جائز ہے امام اللہ فرماتے ہیں کہ جائز کی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت خود رضامند ہے اجازت دے دیتی ہے کہ خود اپنے آپ سے میرا نکاح کر دو اور دو آدمیوں بھی دو کی دو گواہوں کی میں نکاح کر لیا تو یہ آپس جائز ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی کی وجہ سے تو ہمیشہ پھر عملہ پر کہ یہ جائز نہیں مسئلہ سمجھیے مثال کے طور پہ چچا کی بیٹی نے کہا کہ آپ میرا نکاح کروا دیں اور چچا کے بیٹے نے کیا کیا اپنی ہی ذات سے نکاح کر دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب میں نے نکاح کر دیا اور اس صورت میں نکاح جاہ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خود کہہ رہی ہے ہمارے کہ آپ اپنے ساتھ میرا نکاح کر لو اور دو اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تو یہ نکال بھی جاہے اور اس نے تو کہا تھا کہ نکاح کروا دو اور وہ کہتا ہے کہ بس میں نے نکاح کر لیا گواہوں کی موجودگی میں الفاظ کیا جی تو نصاح جاید ہو جائے گا امام شاپنگ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی آدمی مملک اور متملک نہیں ہوتا اس طرح کے بے میں ایک ہی آدمی خرید بھی رہا ہے اس چیز کو بیچ بھی رہا ہے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گاڑی ہے میں اس کو بیچ بھی رہا ہوں اور میں خود اس کو خرید بھی رہا ہوں تو مجھے تو اگلی کہیں سارے لوگ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی آدمی वाला والا بیچنے والا نہیں ہوتا خریدنے والا الگ ہوتا ہے بیچنے والا الگ ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی دیہ میں یعنی مالک بنانے والا اور متملک مالک بننے والا نہیں ہوتا تو نکاح کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی سے کہا جائے ٹیکا جی, کر کروا دو میرا اور وہ خود ہی اپنی رات سے کر رہا ہے دیکھوزاد بیٹی نے اپنے مقرر کیا اپنی ذات کا وکیل مقرر کیا کہ نستا کروا دو اس نے کہا کہ ہاں میں نے کروا دیا اب احناط کی دلیل یہ ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتے نہیں ہیں کے جو حقوق ہوتے ہیں اجازوں کو بول کے وکیل تو صرف ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی طرف سے یہ پیغام ہے قبول ہے کہ نہیں ہے صرف کتنی بات ہوتی ہے وکیل باقی حقوق جو ہوں گے وہ روزین کی طرف روکیں گے آپ یا بیوی کی طرف وکیل کی طرف نہیں اور امام شاخ اور امام رحمت اللہ امام یفر رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو بے کے اوپر قیاس کیا تھا کہ جس طرح بے کے اندر کسی کو وکیل بنایا جائے اور وہاں پہ وہ وکیل اگر مالک نے یہ کہا کہ اس سامان کو بیچ لو اور وہ خود ہی جو وکیل ہوگا وہ, کہے وہ کہتے جی میں نے بیچ دیا یعنی وہ خود بیچ بھی رہا ہے اور خود خرید بھی رہا ہے وہ ایک ہی آدمی ایسا نہیں کر سکتا مملک اور متملک نہیں بن سکتا تو یہاں نکاح کے اندر بھی ایک ہی آدمی حامی بھر کے کہ میں نکاح کروا رہا ہوں اور خود کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں ایسا نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیگ کے اندر جو تھے وہ حقوق لوٹ رہے تھے وکیل کی طرف کیونکہ وہاں جے کا معاملہ وکیل خود کر رہا ہے آمنے سامنے کسی کے سامنے جا کے بات کر رہا بھی خرید لو یہ کر لو یہ دے دو پیسے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے حقوق وہاں وکیل کی طرف لوٹ رہے ہیں لیکن نکان میں حقوق جو ہوتے ہیں جو روزین کے آپس میں ہوتے ہیں وہ روزین کی طرف بھی لوٹیں گے یہ صرف ترجمانی کر رہا ہے وہاں تفیر کی حیثیت ہے اس کی طرف وکیل لہٰذا ہاں یہ ایک ہی آدمی بطور وکیل ہونے کے محض سفیر یا ترجمان بننے کے دونوں شطروں کا دونوں کا مالک بن سکتا ہے ایجاب و دونوں کا مالک بن سکتا ہے ہے اللہ علیہ کی یہ کیونکہ وکیل بن نکاح کی طرح حقوق لوٹتے ہی نہیں ہیں بلکہ وکیل بن بے جو بے کے اندر وکیل ہوتا ہے اس کی طرف حقوق لوٹتے ہوتے ہیں بے و شرا اور وکیل بن نکاح جو ہوتا ہے یہ صرف ترجمان بنتا ہے مہدیر بنتا ہے حقوق اس کی طرف راجی نہیں ہو اور جب کوئی اور ولی ہے ہی نہیں اور ولی ہی یہ ہے اور پھر نکابی شرم ان کا جائز ہو رہا ہے تو اس صورت میں ایجاد و قبول کرنے لیں اگر صرف اس نے اتنا بھی لفظ بول دیا جب وجتو تو اب یہاں پہ کسی اور قبول کی یا کسی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وجتو کا لفظ ہی دونوں طرف اس کا متضمن ہوگا تو ان کی طرف سے قبول کو اور اپنی طرف سے ایجاد ہوگی ایک ہی لفظ کافی قال अगला <تصفيق> तो देखिए بتسरीज لعبد الاله في غير إذنها لوري إذ بمولاه وما موقوف فإنا أجاز المولى جوازا وإن ردوه فلا وكذلك لو صفدرت الثمره حسن ذهبن ذهاما أو ذهبن ذهبتا فهاجر عندنا فإن كل عقد فذر من فضولي وله مجيز إن هذا موقوف عن الإجازه في الله تصرفات الفضولي کلوها باصلت لأن العقد غزنی لفکنه بل فضولی لا یفدر علی اثبات الفکن ستلغو ولنا ان نحرکن تصرف فی صدر من اہلی مضافاً إلى محلی ولا ضررت عقاده فینافد مرخوفاً حتی اذا رأى المصلح حتی ینفضو یعنی وقد یذر راستا حکم العقد من العقد اور غلام اور باندھی کا نکاح کرنا اپنے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر موقوف یہ نکاح موقوف رہے گا غلام نے, نے کیا آتا کی کے بغیر نکاح آقا کی اجازت کے اوپر مولا اگر مولا اجازت دے دے آقا اجازت دے, دے دے تو جائز نکاح بتایا اگر اس کو رد کر دے تو نکاح باطل ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی عورت کی اس کی رضامندی کے بغیر شادی کر کے نکاح کروا دیا اور غیر رضا ہو یا کسی عورت نے کسی مرد کی شادی کروا دی اس کی رضامندی کے بغیر تو پھر بھی یہ نکاح موقف رہے گا مرد یا عورت پر اگر وہ نافذ کریں گے تو نافذ ہو جائے گا اگر وہ ختم کرنا چاہیں گے تو ختم ہو جائے گا وہاں جرائم جہنا اور یہ ہمارے یعنی احناف کے نزید. عَقْدِمْ مِنَ ان نقل آف صدر امن فضوی کی بلو مجیز اور ان حقادہ نوقوفی کیوں کہ یہ ہے کہ ہر وہ آخر جو کسی فضولی کی طرف سے نکلا ہے یعنی اس کو نکالا کہا نہیں گیا ویسے ہی کسی نے شادی کروا دی تو کہا نہیں جاتا کہ شادی کراؤ یا نکاح تو فضولی بن چکا ہے نکاح کرانے میں ہر وہ عقد جو فضولی کی طرف سے صادق ہوا اور اس کا مجیز بھی موجود ہے یعنی اس کو نافذ کرنے والا موجود ہے تو ان عَقَدَ اجازت پر موقف ہو کر مناقض ہو جائے گا ذہن میں رکھیں فضولی کی طرف سے کوئی عقد سازر ہو گیا ہر وہ عقد جو فضولی کی طرف سے سادر ہوا کسی ایسے انسان نے کام کر دیا کہ جس کو کہا نہیں گیا تھا وہ فضولی کہلائے گا اور اس کام کو نافذ کرنے والا بندہ موجود ہے تو یہ آپ وہ کام مناسب ہو جائے گا لیکن اجازت پر موقف ہوگا نے الرحمٰ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں فضولی کے جتنے تصرفات ہیں سارے کے سارے باطل ہیں یہاں پہ کوئی یہ بات نہیں کہ وہ اجازت پر موقف ہوگا ایسی بات نہیں یہ ان لاقت اور حکم ہی اس لیے کہ آسد اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے حکم کے لیے عقد جو ہوتا ہے وہ حکم عقد کے لیے منعقد ہوتا ہے اور بل فضولی فضولی جو ہوتا ہے وہ حکم کو ثابت کرنے پر فاضر نہیں ہوتا فضولی کے کام کرنے سے حکم ثابت نہیں ہوگا فصل ہو یہ عقد بھی کیا ہو جائے گا ختم لب ہو جائے گا ولانا یہ ہے ان رکن تصوصی صدر ان کی مضافی تصرق کا رکن اپنے اہل سے شادر ہو کر اپنے محل کی طرف منسوب ہے یعنی اپنے اہل سے شادر ہو کر کا مطلب کہ فضولی تو ہے بہرحال لیکن وہ عکل بالغ تو ہے نا تصرف کا اہل تو ہے چاہے وہ فضولی ہے اب یہاں پہ کیا ہوا کہ تصرف کا رکن اپنے اہل سے شادر ہو گیا یعنی فضولی آکل بالغ ہے سے ہو گیا کام اپنے محل کی طرف منسوخ ہو گیا اور محل کون ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے جس کا نکاح کیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ایک آپل بالک کی طرف سے ایک چیز حاضر ہوئی ہے دوسری آپ کو جا کے حکم لگ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے ہاں صرف بات یہ ہے کہ ابھی حکم نافذ نہیں ہو رہا وہ آپل بالک جب اجازت دے دیں گے تو حکم نافذ ہو جائے گا <سؤال> مطلب یہ اس کا مطلب یہ تصر اپنے اہل سے سازر ہو کر اپنے محل کی طرف منسوخ ہے فادی اور اس کے مناقض کرنے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے کوئی نقصان بھی نہیں ہے پہلے آپ سے جو موقوف تو ایسا آ کر منعقد ہو جائے گا لیکن موقوف رہے گا اجازت کے اوپر فضولی نے جس بھی عورت جس بھی مرد کا نکاح کیا ہے بغیر رضامندی کے ان کی رضامندی کے اوپر موقف رہنے کا حتیہ اظہار المسل حقافتی اور اگر اس میں کوئی وہ مسئلہ حق دیکھے گا جس کے بارے میں نکاح مناقض ہوا ہے تو اس کو ناصل کر دے گا وقت یہ تراخا حکم الآفدی عام الفدی اور حکم عقد کبھی عقد سے مؤثر بھی ہو جاتا ہے یہ امام شاطی رحمتہ اللہ علیہ کی دل کا جواب ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ عکب جو ہوتا ہے وہ حکم عقد کے لیے مناسب ہوتا ہے اقد تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حکم لگایا جا ہے تو یہاں ان کی دلیل کا جواب دے دیا کہ حکم کبھی اپنے عقب جو ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے حکم سے مؤخر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھو یہاں پہ اکب تو ہو گیا لیکن ابھی آسد تام نہیں فضبلی نے عقد کر دیا اقد تام نہیں ہوا عقد مکمل نہیں ہوا لیکن عقد معدوم بھی نہیں ہوا کہ آکد بالکل ختم ہو گیا ابھی اس کا مجیز انقلاً اور لہنگ مجیز ابھی اس کو نافذ کرنے والا انسان باقی ہے جب تک نافذ کرنے والا انسان باقی ہے تو اس حکم کو اس عقد کو معدوم نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو آکد ہی تصور کریں گے ہاں بس اس کی اجازت پر موقوف ہے وہ یعنی اجازت دینے والا اس کو نافذ کر دے گا تو نافذ ہو جائے گا اگر وہ انکار کر دے گا تو انکار ہو جائے گا سیدھی سیدھی بات ہے لیکن امام شاطر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بس وہ ایک چیز پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فضولی کے تصرفات جو ہیں یہ سارے بےکار ہیں باطل ہیں کیونکہ فضولی کا عقد کرنے سے اس کے اوپر حکم ثابت نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں امن کالا اشہد و انے پر تذبر تو فلانتاً اجازت تھا اس مسئلے سے کل کریں